سریہ اوینا ابن حسن فزاری بن تمیم یعنی بنو تمیم کی جانب اوینا بن حسن فزاری کو بھیجنا محرم الحرام نو ہجری آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بشر بن سفیان ادوی کو تحصیل صدقات کے لیے روانہ کیا لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو گئے مگر بن تمیم اس میں مزاحم ہوئے اور کہا خدا کی قسم یہاں سے ایک اونٹ بھی نہ جائے گا اور تلواریں سوت کر لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے بشر یہ دیکھ کر واپس آ گئے اس پر آپ نے اوینہ بن حسن فزاری کو پچاس سواروں پر سردار مقرر کر کے مقام سقیہ کی طرف روانہ کیا جہاں بنو تمیم رہتے تھے یہ مقام جوحفہ سے سترہ میل کے فاصلے پر ہے رات کو پہنچ کر ان پر چھاپہ مارا گیارہ مرد اکیس عورتیں اور تیس بچے گرفتار کر کے مدینہ لے آئے بنو تمیم نے مجبور ہو کر دس آدمیوں کا ایک وفد آپ کی خدمت میں روانہ کیا جن میں اطارت بن حاجب اور زبرقان اور قیس بن عاصم اور اقرا بن حابس تھے جب مدینہ پہنچے تو آپ کے حجرۂ شریفہ کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کو آواز دی اے محمد باہر آؤ تاکہ ہم آپ سے مفاخرہ اور شاعری میں مقابلہ کریں ہماری مدح زینت ہے اور ہماری مذمت عیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شان تو اللہ کی ہے باقی میں نہ شاعر ہوں اور نہ مجھ کو فخر کا حکم دیا گیا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون یعنی جو لوگ آپ کو خجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں اکثر بے عقل ہیں اور اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف برآمد ہوتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے بادساں آپ باہر تشریف لائے اور ظہر کی نماز ادا فرمائی جماعت سے فارغ ہو کر سہنے مسجد میں بیٹھ گئے وفد نے کہا کہ ہم مفاخرے کے لیے آئے ہیں آپ ہمارے شاعر اور خطیب کو کچھ کہنے کی اجازت دیجیے آپ نے فرمایا اجازت ہے خطبہ عطارد بن حاجب تمیمی خطیب بنی تمیم عطارد بن حاجب کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ پڑھا ہم نے اس ذات پاک کی جس نے ہم کو فضیلت دی اور بادشاہ بنایا اور مال و دولت دی جسے ہم نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں اور ہم کو اہل مشرق میں سے سب سے زیادہ عزت والا اور کثرت والا اور قوت و شوقت والا بنایا پس لوگوں میں ہم جیسا کون ہے کیا ہم لوگوں کے سردار اور ان سے بالا تر نہیں بس جو ہم سے فخر میں مقابلہ کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ ہمارے جیسے مفاخر اور مناقب شمار کرے جیسے ہم نے اپنے مفاخر بیان کیے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو اپنے مفاخر کے بارے میں طویل تقریر کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اپنے مفاخر بیان کرنے سے شرم آتی ہے میں نے یہ اس لیے کہا کہ اگر کوئی اس کی مثل یا اس سے بہتر لا سکے تو لائے اطارت خطبے سے فارغ ہو کر بیٹھ گئے آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس انصاری کو جواب کے لیے ارشاد فرمایا ثابت بن قیس فورن کھڑے ہوئے اور یہ خطبہ پڑھا ثابت خطبہ بن قیس رضی اللہ عنہ حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اپنا حکم ان میں جاری کیا اس کا علم تمام کائنات کو محیط ہے جو کچھ بھی ہے وہ اس کے فضل سے ہے پھر اس کی قدرت نے ہم کو بادشاہ بنا دیا اور بہترین خلائق کو رسول بنا کر بھیجا جو تمام مخلوق میں حسب و نصب میں سب سے بڑھ کر ہے اور خدا نے ان پر ایک کتاب نازل کی اور ان کو تمام مخلوق پر امین بنایا پس وہ تمام جہانوں میں سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں اس اللہ کے رسول نے تمام لوگوں کو ایمان کی دعوت دی پس اس رسول پر سب سے پہلے مہاجرین ایمان لائے جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں اور آپ کے رشتہ دار ہیں اور حسب و نصب اور وجاہت میں سب سے بڑھ کر ہیں اور بیتبار افعال و اعمال کے بھی سب سے بہتر ہیں پھر مہاجرین کے بعد ہم انصار نبی کی دعوت قبول کرنے میں اور لوگوں سے مقدم ہیں اور انصار اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور رسول اللہ کے وزیر ہیں ہم لوگوں سے اس وقت تک جہاد و قتال کرتے ہیں کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں لیکن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اس نے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا اور جس نے کفر کیا اس سے ہم خدا کی راہ میں جہاد و قتال کریں گے اور اس کا قتل ہم پر آسان ہے یہ ہے جو مجھے کہنا تھا اور میں خدا تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام مؤمنین اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں وسلام بادزاں زبرقان بن بدر نے اپنے مفاخر و مناقب میں ایک قصیدہ پڑھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا اس کا جواب دو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فل بدی اس کے جواب میں قصیدہ پڑھا اقرہ بن حابث نے کہا خدا کی قسم آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اور آپ کا شاعر ہمارے شاعر سے بڑھ کر ہے اور سب مشرف ب اسلام ہو گئے آپ نے ان کو انعام دیا اور ان کے سب قیدی واپس کر دیے بے ولید بن اخبہ بن ابی معید بسوئے بن المستلق ولید بن اخبہ کو آپ نے صدقات وصول کرنے کے لیے بن المستلق کی طرف روانہ کیا وہ لوگ ولید کی خبر سن کر نہایت شاداں و فرحاں ہتھیار لگا کر عسکری شان سے ولید کے استقبال کے لیے نکلے زمانہ جاہلیت سے ولید کے خاندان اور بن مسترق میں عداوت چلی آتی تھی ولید کو دور سے دیکھ کر یہ خیال ہوا کہ غالباً دیرینہ عداوت کی وجہ سے یہ لوگ مقابلے کے لیے نکلے ہیں اس لیے ولید راستے ہی سے واپس ہو گئے اور آ حضرت سے آ کر یہ بیان کر دیا کہ وہ لوگ دین اسلام سے مرتد ہو گئے ہیں انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے آپ کو سن کر تعجب ہوا آپ اسی تردد میں تھے کہ یہ خبر بن المستلق کو پہنچی ان لوگوں نے فوراً اپنا ایک وفد آپ کی خدمت میں روانہ کیا جس نے حاضر ہو کر بارگاہ نبوی میں حقیقت حال کی اطلاع دی اس پر یہ آیت نازل ہوئی يأَُّهََّينَ آممَنوا إِ جَاءكُمْ فَاشِِقُم بِنَبَعِن فَتَبَييَنُ أَنْ تُصبوا قَوْمَا فَتَبَييَنوا أَنْ تُصبُ قَوْمَم بِجَهَلَةٍ فَتُصِحُ عَلَى مَا فَتُم نَادِنِين یعنی اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو مبادہ کے بے خبری میں کسی قوم کو کوئی ضرر پہنچا دو اور پھر اپنے کیے ہوئے پر پشیمان ہو یاد رکھنا چاہیے کہ اس آیت میں فسق سے لغوی معنی مراد ہیں یعنی اطاعت سے خروج کرنا خواہ وہ کتنا ہی معمولی درجے کا خروج ہو اس جگہ اصطلاحی اور شرعی فسق مراد نہیں ولید نے جو کچھ آپ سے آ کر بیان کیا اس کا منشا غلط فہمی تھا اس لیے آیت میں فس سے لوکوی فسق مراد ہے اور خبر چونکہ خلاف واقع تھی اس لحاظ سے ان کو فاسق کہا گیا اور اس معنی کے اعتبار سے صحابی کا فاسق ہونا اس کے شرعی فاسق ہونے کو لازم نہیں اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے سریع عبداللہ بن ماہ سفر نو ہجری میں آپ نے عبداللہ بن اسجا کو بنی عمر بن حارثہ کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے ایک والا نامہ دے کر روانہ فرمایا ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور آپ کے والا نامے کو دھو کر ڈول کی تلی میں باندھ دیا عبداللہ بن اسجا نے آ جب آپ سے واقعہ بیان کیا تو یہ ارشاد فرمایا کیا ان لوگوں کی عقل جاتی رہی اس وقت سے لے کر اس وقت تک اس قبیلے کے لوگ احمق اور نادان ہیں تقریباً فاطر العقل اور گونگے ہیں آزن اللہ سبحانہ ہو عن انک آمین سریا کتبہ بن عامر اسی مہینے میں آپ نے بیس آدمی قطبہ بن عامر کے زیر کمان قسم کے مقابلے کے لیے روانہ فرمائے قطبہ بن عامر نے جا کر ان کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ ان کو شکست دی اور کچھ اونٹ اور بکری اور کچھ قیدی غنیمت میں لے کر واپس ہوئے خمس نکالنے کے بعد چار چار اونٹ ہر شخص کے حصے میں آئے سریا زحاق بن سفیان ماہ ربی الاول میں بنی کلاب کو دعوت اسلام دینے کی غرض سے آپ نے زحاق بن سفیان کلابی کو روانہ فرمایا ان لوگوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور ان کو اور اسلام کو گالیاں دی اور مقابلے پر آمادہ ہو گئے بالآخر مقابلہ ہوا ان لوگوں کو شکست ہوئی اور زحاق بن سفیان شاداں و فرحاں مظفر و منصور غنیمت لے کر مدینہ واپس ہوئے سریع القما بن حجز مدلجی بس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ کچھ حبشی لوگ جدہ میں آئے ہیں تو آپ نے القبہ بن مجزز مدلجی کو تین سو سواروں کے ساتھ ان کے تعاقب کے لیے روانہ کیا یہ لوگ خبر پا کر بھاگ گئے اور جزیرے میں جا کر روپوش ہو کر لاپتہ ہو گئے مسلمان جب وہاں سے لوٹے تو فوج کے کچھ لوگوں نے اجرت کی اور یہ ارادہ کیا کہ باقی لشکر سے پہلے ہم گھر پہنچ جائیں القمہ نے آگ جلوائی اور عجرت کرنے والوں کو حکم دیا کہ اس آگ میں کود جائیں کچھ لوگ اس پر آمادہ ہو گئے علقمہ نے کہا ٹھہرو میں نے تم سے مذاق کیا تھا جب یہ لوگ مدینہ آئے تو رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں معصیت کا حکم دے اس کا حکم نہ مانو صحیح بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سریے کے امیر عبداللہ بن حذافہ سہمی تھے اور آگ میں کودنے کا حکم انہوں نے دیا تھا علی بن طالب برائے بت شکنی قبیلہ طے ماہ ربیع الآخر نو ہجری میں حضرت علی کو ڈیڑھ سو یا دو سو آدمیوں کے ساتھ قبیلہ طے کے بت فلس کو منہدم کرنے کے لیے روانہ فرمایا وہاں پہنچ کر ان پر شب خون مارا کچھ آدمی اور کچھ مویشی گرفتار ہوئے بت خانے کو منہدم کر کے نظر آتش کیا اور دو تلواریں اس بت خانے سے لوٹ لائے جو حارث بن شمر نے چڑھائی تھیں ان قیدیوں میں مشہور سخی حاتم توئی کی بیٹی صفانہ بھی تھی اور ہاتم کے فرزند عادی بن ہاتم لشکر اسلام کی خبر سنتے ہی شام بھاگ گئے تھے اس لیے کہ شام میں اس کے ہم مذہب و مشرب نصارہ بکثرت تھے قیدی گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے اور مسجد کے قریب حضیرہ میں اتار دیے گئے آ حضرت جب ادھر سے گزرے تو حاتم کی بیٹی نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ باپ تو فوت ہو گیا اور جو ہماری خبر گیری کرنے والا تھا وہ فرار ہو گیا آپ ہم پر احسان کیجئے اللہ آپ پر احسان کرے گا آپ نے دریافت فرمایا وہ تیری خبر گیری کرنے والا اور سرپرست کون تھا صفانہ نے کہا میرا بھائی عادی بن حاتم آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہے بہتر ہے میں تجھ پر احسان کرتا ہوں جانے میں اجرت مت کرو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری قوم میں سے کوئی شخص قابل اطمینان مل جائے تو اس کے ہمراہ تم کو بھیج دوں چنانچہ دو تین ہی روز کے بعد قبیلہ طے کے کچھ آدمی شام جانے والے مل گئے آپ نے ازراہ لطف و کرم زاد راہ اور سواری اور کچھ جوڑے دے کر ان کو رخصت کیا صفانہ مشرف و اسلام ہوئی اور ان الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا کیا خدا کرے وہ ہاتھ تیرا ہمیشہ شکر گزار رہے جو خوشحالی کے بعد فقیر اور خالی ہوا ہو اور وہ ہاتھ آپ پر کبھی قابو نہ پائے جو فقر کے بعد امیر ہوا ہو اور خدا کرے آپ کا احسان ہمیشہ برمحل واقع ہو اور خدا کرے آپ کو کبھی کسی کمینے سے کوئی ضرورت نہ پیش آئے اور خدا کسی شریف کی نعمت سلب نہ کرے مگر آپ کو اس کی واپسی کا وسیلہ اور ذریعہ بنائے صفانہ آپ سے رخصت ہو کر شام پہنچی اور اپنے بھائی آدی سے ملی اور تمام حالات بیان کیے ادی نے بہن سے پوچھا تمہاری کیا رائے ہے صفانہ نے جواب دیا خدا کی قسم میں یہ مناسب سمجھتی ہوں کہ تم جلد از جلد جا کر ان سے ملو اگر وہ نبی ہیں تو ان کی طرف دوڑنا اور سبقت کرنا بائی سے فضیلت ہے اور اگر بادشاہ ہیں تو ہمیشہ کے لیے باعث عزت ہے اور تو تو تو, تو ہی ہے ادی نے سن کر کہا خدا کی قسم رائے تو یہ ہے بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف اسلام ہوئے اسلام کاپ بن ظہیر یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کاپ بن زہیر آپ کی حجب میں شعر کہا کرتا تھا فتح مکہ کے دن کاب بن زہر اور ان کا بھائی بجیر بن زہر جان بچا کر مکہ سے فرار ہوئے اور مقام ابرق الغراف میں جا کر ٹھہرے بجہر نے کعب سے کہا تم یہاں ٹھہرو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کا کلام سنوں اور آپ کے دین کو معلوم کروں اگر آپ کی سچائی معلوم ہو جائے تو آپ کا اتباع کروں ورنہ چھوڑ دوں کعب وہیں رہے اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کا کلام سنتے ہی مشرف و اسلام ہو گئے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہو کر مدینہ پہنچے تو بجیر نے اپنے بھائی کاپ بن زہر کو اس مضمون کا ایک خط لکھا کہ جو لوگ آپ کی حجب میں اشعار کہتے تھے وہ فتح مکہ کے دن قتل کر دیے گئے اور جو جان بچا کر بھاگ سکتے تھے وہ بھاگ گئے اگر تجھ کو اپنی جان عزیز ہے تو فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو جا جو شخص مسلمان اور طائب ہو کر آپ کے پاس آتا ہے آپ اس کو قتل نہیں کرتے اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو کہیں دور دراز جگہ چلا جا جہاں تیری جان بچ جائے کپ کو یہ ناگوار گزرا کہ بغیر میرے مشورے کے مسلمان ہو گیا اور پھر یہ اشعار لکھ کر بھیجے جن کا ترجمہ ہے کہ اے دوستوں بجیر کو میرا یہ پیام پہنچا دو میں جو کچھ کہتا ہوں اس بارے میں تیری کیا رائے ہے افسوس تو کیا کر گزرا تو یہ بتلا کہ اگر تو اپنے باپ دادا کے دین پر قائم نہیں رہ سکتا تو پھر اس کے سوا تو نے اور کون سا راستہ اختیار کیا تو نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ نہ ماں کو اس پر پایا اور نہ باپ کو اور نہ اپنے بھائی کو اس اچھے طریقے پر پائے گا اگر تو نے میری بات پر عمل نہ کیا تو مجھ کو کچھ غم نہیں اور نہ میں تیری لفزش کے وقت تجھ کو کچھ کہوں گا معمون یعنی محمد صلی اللہ علیہ و نے تجھ کو چھلکتا ہوا پیالہ مقرر سقرر پلا دیا ہے بجیر نے اس واقعے کو آپ سے چھپانا پسند نہ کیا اس لیے یہ قصیدہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا بے شک میں منجان بلّہ معمون اور معمور ہوں اور شہر میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ یہ بالکل درست ہے کہ اس نے کہاں اپنے ماں کو اس دین میں دیکھا ہے بجیر نے اس کے جواب میں یہ اشعار لکھ کر روانہ کیے جن کا ترجمہ ہے کہ ہے کوئی جو کپ کو یہ پیام پہنچا دے کیا تجھ کو اس ملت و مذہب میں داخل ہونے کی رغبت ہے تو مجھ کو ناحق ملامت کر رہا ہے حالانکہ وہ نہایت محکم اور ثواب ہے لات اور اضاء کی طرف نہیں بلکہ ایک خدا کی طرف آ جا تاکہ جس وقت اہل توحید اللہ کے عذاب سے نجات پائیں تو تو بھی نجات پائے اور اللہ کے عذاب سے سالم اور محفوظ رہے اس دن کے جس دن کوئی شخص نجات نہ پائے گا اور عذاب سے رہائی نہ پائے گا سوائے اس شخص کے کہ قلب اس کا کفر اور شرک کی نجاستوں سے پاک ہو اور مسلمان ہو ظہیر کا دین بلا شبہ ہیچ ہے اور میرے باپ ظہیر اور دادا ابو سلمہ کا دین مجھ پر حرام ہے اس لیے کہ میں حق یعنی دین اسلام میں داخل ہو گیا ہوں بجیر کے اس خط کا کاپ بن ظہیر پر خاص اثر ہوا اور اسی وقت ایک قصیدہ مدحیہ آپ کی شان اقدس میں لکھ کر مدینہ روانہ ہوا مدینہ پہنچا اور صبح کی نماز کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اجنبی بن کر یہ سوال کیا یا رسول اللہ اگر کعب بن ظہر طائب اور مسلمان ہو کر حاضر خدمت ہو تو کیا آپ اس کو امان دے سکتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں قاب نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ نابکار اور گناہکار میں ہی ہوں لائیے بیت کے لیے ہاتھ بڑھائیے اس وقت ایک انصاری بول اٹھے یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا چھوڑو تائب ہو کر آیا ہے بعد ازاں قاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ قصیدہ پڑھا جس کا مطلب بانت سعاد کے نام سے مشہور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو برد یمانی اوڑی ہوئی تھی اتار کر کعب کو مرحمت فرما دی بعد میں چل کر حضرت معاویہ نے اس چادر کو کاپ بن زہر کے وارثوں سے بیس ہزار درم میں خریدا یہ چادر ایک عرصے تک خلافۂ اسلام کے پاس رہی عیدین کے موقع پر تبرکن اس کو اوڑا کرتے تھے فتنہ قطار میں گم ہو گئی